بلافول اللہ تخویف و او اور اگر دیکھے تو نہ قیامت کا حال ان کا جب کھڑے کیے جائیں گے اوپر آگ کے تو آگ سامنے ہوگی عذاب کا نظارہ ہوگا تو کیا کہیں گے پس کہیں گے کاش کہ ہم لوٹائے جائیں کس کی طرف دنیا کی طرف پس نہ تکزیب کریں گے اپنے رب کے ایتوں کے ساتھ اور ہو جائیں گے ہم کیسے مومنی سے حضرت مفتی رشید امر شیر رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا خود میرا انچان لیتے تھے کہ مجھے کہتے تھے ظاہر پیر فرماتے تھے کوئی باطن پیر ہے یہ ہمارا کیا ہے ظاہر پیر ہے ظاہر پیر یہ بتاؤ کہ ولا نقذ با یہ نقص کیوں آ گئی تو میں نے عرض کیا حضرت یا لیتنا ہے تمنی کیا ہے تمنی کے جواب میں فا آئے تو فا کے بعد کا مقدر ہوتا ہے ان اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ فا کی جگہ واؤ لے آتے ہیں کیا تو پھر واؤ کے بعد ہی کا مقدر ہوتا ہے ان یہ چونکہ پیچیدگی تھی نا اس لیے میرا امتحان لیا تو میں نے واؤ کا مانا فا کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ دیکھو جی کہیں گے کاش کہ ہم لوٹائے جاتے پس نہ تکسیف کرتے اپنے رب کی ایتوں کے سار اور ہو جاتے کیسے نہ کون اکاس بل بدال بل کے ظاہر ہو جائے گا واسطے ان کے وہ عذاب کہ کانو یو خون جس کو چھپاتے تھے پہلے دنیا میں جس کو چھپاتے تھے پہلے کس میں یہ نیچے لے کرو انکار کے پردے میں جس کو چھپاتے تھے د... پہلے دنیا میں کس کے پردے میں انکار کے پردے میں انکار کے پردے میں بھی عذاب چھپایا جاتا ہے تندے بھئی یہ منکر نہیں کافر لوگ کہتے ہیں کوئی عذاب مذاب نہیں یہ چھپانا نہیں اور انکار کا پردہ ہے ایک میں بھی بتاتا ہوں ہمارے ہاں ایک زمیندار صاحب تھے وہ جس وقت بھی اپنی زمین میں جاتے تو مزارے کو گالی دیتے کیا مزارے کو گالی دیتے ایک دم مزارے نے سوچا یار روزانہ گالی دیتا ہے جب اس نے گالی دی نا تو مزارے نے پکڑ کے اس کو گڑھے کے اندر گرا دیا گرا کے دو چار جوتے بھی جڑ دیے دو چار؟ اب سردار صاحب جو ہے نا وہ جلدی جلدی اپنے کپڑے صاف کیے پگڑی کی. تو کہنے لگا وہ کسی کو بتانا نہیں کسی کو بتانا نہیں تو اپنی سزا کو انکار کے پردے میں چپا گیا یہ نہیں آپ جی کو بتانا نہیں آپ تو ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ تھانے دار اگر کسی کی پٹائی کر دے نا چور کی اور چور ہو سردار صاحب تو یوں نہیں کہتا کہ میری پٹائی کی کہتے ہیں باجی تھانے دار کے ساتھ لڑائی ہو گئی یہ نہیں جو کھلے کھا پیا جہاں یوں نہیں کہے گا کہ میں جوتے کہا کیوں کیا کہتا ہے لڑی ہو گئی. لڑ پڑے تھے تو وہ حضرات بھی ایسے ایسے میں دنیا کے اندر کہتے تھے کہ کیا عذاب ہے جی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو انکار کے پردے میں چھپاتے تھے اب جب عذاب سامنے آئے گا تو کیا کہیں گے آئے کاش کہ ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں یہ سمجھی بات اب آگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ بن فرض دنیا میں لوٹیں گے نہیں لوٹیں گے پر میں بن فرض اگر ہم لوٹ آئے تو پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے سن ہاں وہ اب بھی ہے بھائی جو عادت ہے نا آدت سے بعض آدمی نہیں آتا ولو ردو اور اگر لوٹ ہے جائیں دنیا میں تو البتہ عود کریں گے لوٹ آئیں گے یہ مانا اور کرو اور اگر لوٹائے جائیں دنیا میں تو البتا عود کریں گے طرف ان کاموں کے جس سے وہ روکے گا وہی شر کریں گے وہ نہ ملاقات جھوٹے آئے وارو اے یا شکوا نمبر پانچ بھائی کچھ آگے میں چلوں گا تھوڑا سا آپ لوگ میرے اوپر ناراض تو ہوتے ہیں لیکن میں بھی بلوچ کا بیٹا ہوں نہیں چھوڑوں گا تمہیں دنیا سکوا نمبر کتنی ہے پانچ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود ہی دنیا ہے پکا کیا ہے بھی دنیا قیامت آنی ہی نہیں بس یہی کچھ ہے چکو نمبر پانچ اور کہتے ہیں نہیں یہ زندگی مگر زندگی ہماری دنیا کی فکاس اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے کیا نہیں آئے گی بلا اترا سکوا تھا نا نمبر کتنی پانچ اب اس کا جواب ہے جواب یہ سکوا بھی ہے اور ساتھ ساتھ تخویف اخروی بھی, بھی ہے اور اگر دیکھے تو جب کھڑے کیے جائیں گے اوپر اب اپنے کے تو اللہ فرمائیں گے کیا نہیں یہ باس حق تم تو کہتے دو کہ اٹھنا نہیں مرنے کے بعد کوئی باس نہیں وہ باس جانتے ہو نا باس باد الماؤ اللہ فرمائیں گے کیا نہیں یہ باس حق کہے گے کیوں نہ قسم میں رب ہمارے کی. اب اس وقت اعتراف کریں گے جب جو دو جوتے لگیں گے نا اکل ٹھکانے آ جائے گی اللہ فرمائیں گے کو عذاب کو بما کن تم تک پھر خاصر اللہ قزا بو وہی تخمی ہو کر بھی آ رہی ہے تاکہ تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جٹھڑا یا اللہ کی ملاقات کو یہاں تک جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک تو کہیں گے یا حسرت انار ہے ہمارا افسوس اوپر اس کے کہ کوتا ہی کی تھی ہم نے قیامت کے بارے میں فی کے نیچے مانے کیا لکھوا بیچ اس قیامت میں قیامت کے بارے میں اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹوں کے اوپر کس کا بوجھ اٹھائیں گے گندم کی بوری کس کا پناہ کا خبردار برا ہوگا بوجھ اٹھائیں گے وہ مل حیات دنیا اللہ یہ تم جو کیسے ہوگی فقط یہ دنیاوی زندگی ہے کیا متنی آئے گی پرمایا یہ دنیاوی زندگی فانی ہے کیا ہے چند روزہ زندگی ہے اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ اور نئی دنیا کی زندگی مگر کھیل و تماشا لاہب کا معنی آسان لکھ لو اور معنی بھی بتاتے ہیں آسان معنی لائب کا معنی لکھو غیر نافع لائب کا معنی کیا ہے جی غیر نافع جس چیز کے اندر نفع نہ ہو وہ کیا ہے لائب ہے کھیل ہے اور لاو کا مان لکھو غیر باقی لاہو کا مانا لکھو کیا غیر باقی باقی بھی نہیں آپ دیکھو ایک آدمی ٹی وی کا تماشا دیکھتا ہے وہ نافع ہے ہے بھی غیر نافع ہے بھی کیا غیر باقی ہے سمجھے اسی کو لاہو بھی کہہ سکتے ہو لائے بھی کہہ سکتے ہو اس حیثیت سے کہ وہ غیر ناپی ہے کیا ہے لائب ہے اس حیثیت سے دیکھو کہ وہ غیر باقی ہے بکانی اس میں تو کیا ہے لاغ ہے اور بھی فرق یان کرتے ہیں اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے متقین کے لیے کب نہیں سمجھتے قد نالم و تسلی رسول صلی اللہ علام آئے میرے ماں بو ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں حضور بھی پریشان ہوتے تھے یا نہیں ان کی باتیں بکواسیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ ذات آپ کو نہیں جٹھلاتے بھی کس کو جٹھلا رہے ہیں قرآن کو کیوں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ تھے یا نہیں تو اس چالیس سال کے اندر آپ کو جٹھلایا تھا کیا کہتے تھے آپ کو صادق امین کہتے تھے صادق امین. لیکن جب قرآن آپ سے اترا آپ نے قرآن کی تبلیغ کی مخالف ہو جائے تو بھی ذات کو جٹھلا رہے ہیں قرآن کو حقیقت کے اندر دیکھو جی تسلی رسول تحقیق جانتے ہم ان نہ ہو تحقیق شان یہ ہے کہ البتہ غم میں ڈالتی ہیں تو اس کو وہ باتیں کو کہتے ہیں کافر بس تاکہ یہ نہیں تقزیب کرتے تیری ذا لیکن یہ ظالم اللہ کی عتوں انکار کر رہے ہیں تو یہ سب تسلی چلی آ رہی ہے اور البتہ ایک جٹ گیا گئے تھے رسول آپ سے پہلے انہوں نے بھی صبر کی اوپر تقزیب و اضاح کے یہ ماں مستریہ ہے تعویل مستر میں کر دے گا صبر کی انہوں نے تقزیب و اضاح کے اوپر یہاں تک کہ اے ان کے پاس مدد ہماری بلا محبد اللہ جیسے پہلے نبیوں سے وعدے تھے نا آپ سے بھی وعدہ ہے کہ آپ کامیاب رہیں گے اور اللہ کے وعدے کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا نہیں کوئی تبدیل کرنے والا کے وعدوں کو اور اب بتائی آ چکی ہے تیرے پا خبر رسول پہلوں کی کہ وہ بھی کامیاب رہے واحد کان کابور کہ راز ہم تمبی رسول تمبی رسول اللہ نے اپنے محبوب کو تنبیہ کی لیکن پیار کے ساتھ تنبیہ کی کس کے ساتھ پیار کے ساتھ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہ جو آپ سے فرمائشیں کرتے ہیں فرمائش کی موج یہ میری حکمت کے کیا ہیں خلاف یہ مانیں گے نہیں اور کیا ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور اگر آپ کو بال فکر ہے ہر وقت کہ کوئی نہ کوئی چیز ان کو دکھائی جائے تو آپ زور لگائیں اپنی طرف سے کوئی معاوضہ دکھائیں میں تو نہیں دکھانا چاہتا اپنی طرف سے کوئی معاوضہ دکھائیں لیکن ہوگا تو حکمت کے خلاف تو اللہ کی طاقت کے سوا حضور دکھا سکتے تھے تو یہی مطلب ہے دیکھو تمبی رسول ایک کابورا کمن کا لکھو سا اور اگر بھاری ہو تیرے پر ان کا اراد کرنا پس اگر طاقت رکھتا ہے تو یہ کہ تلاش کرے ترنگ زمین میں نافا کا ان کا من کا جی سلنگ تلاش کرے تو سلنگ زمین میں یا سیڑھی کے اس کے اندر آسمان کے اندر پس لے آ ان کے پاس تی فرمائشی موضا تو لا کے دکھاؤ پس لے آ ان کے پاس فرمائشی موضا تو ففعل شرط کی جگہ ففل معذوف ہے تو یہ محبت پیار سے تنبیہ کی گئی انہیں فرمائشی موضیع حکمت کے خلاف ہے اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ جمع کرتا ان سب کو ہدایت کے ابار لیکن اللہ کی حکمت تکوین یا اس کو مبتوی نہیں بھائی ساری دنیا ہدایت پہ ہوتی تو یہ زمین میں رونق ہوتی کیونکہ ساری دنیا تو نیک بن جاتی تو یہ جہاد ہوتا یہ ہتھیار بنتے یہ تھاپا ہوتا تمہاری بہادری کے کرشمے ہوتے یہ ہم مناظرہ سیکھتے مناظرے ہوتے تو اللہ تعالی نے دنیا کو دے لی رونا دا. تو رونک کس کے ساتھ ہے اختلاف کے ساتھ ہے کہ مناظرے بھی ہوں جہادیں بھی ہوں ہتھیار بھی چلیں تھاپا بھی تو. <laughs> تب دنیا کی رونق بڑھتی ہے گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زین چمن ہے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاب سے اس دہن میں بیٹھا ہے نا اگر چلتا اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں کسی دہائی کے اوپر پس نہ ہو جا تانوں میں سے جاہل کم نہ جاہل نہ کرنا انجان جیسے باپ بیٹے کو کیا کہتا ہے میرے بیٹے تو انجان نہ مانو پیار کے لابھ جوتے ہیں پسنا ہو تو انجانوں میں سے باقی رہی یہ بات کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ فکر زیادہ نہ کریں آپ کا نام تبلیغ حق ہے کام سمجھے یہ لوگ جو آتے ہیں نا آپ کی خدمت میں اصل طلب حق کے لیے نہیں سنتے تماش بین بن کے آتے ہیں کیا تماش بین تماشا دیکھنے گئے ان کے دل میں طلب حق نہیں ہوتی ان یس جی بلین یس باؤ سوائے نہیں مانتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں تل حق کے ارادے سے یہ مانا لکھو جو سنتے ہیں تل حق کے ارادے سے اور جو تل حق کے ارادے سے نہیں سنتے ان کی مثال کیسے ہے ارے مردوں کی طرح ہے اور یہ مردے اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرح لوٹائے جائیں گے بکالو لو لو ضلاع آیا تو شکوا نمبر چھ شکوا نمبر چھ وہی بات ہے جی کون سی بات وہ کہتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے فرمائشی موضا یہ فرمائشی موضا ہے تو یہی سارا کہ آسمان پہ چڑھتے جاؤ اور کتاب لاؤ اور ایسے بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ جو ہے نا اپنا مکہ اس کے پہاڑ کس کے بن جائے سونے کے بن جائے یہاں چشمے جاری ہو جائیں وہ بھی آگے آئے گا اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر سی اس کے رب کی طرف سے قل ان اللہ قادر ان جواب شکوا آپ فرما دیجیے اللہ قادر ہے اوپر اس کے کتارے فرمائشی موضاء ادار سکتے ہیں لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے اس کے انجام کو یہ ضرور لکھو لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے اس کے اس کا انجام صحیح نکلتا ہے یا غلط کہ فرمائشی موضوع کے بعد جلدی نہ مانا تو پھر کیا ہوگا تباہی ہے اور اللہ تعالی مکے والوں کو تباہ کرنا نہیں چاہتے تھے اب دیکھو نا اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ مکے کے اندر آزادی نازل کیا اس ستر کافروں کو مارا تو مکے سے باہر کر کے مارا یا مکے کے اندر مکہ میں بادل میں رہ گیا مارا تو اللہ اپنے حرم کا بڑا احترام فرما رہے ہیں وما من بتن فی دلیل نکلی نمبر سات اور نہیں کوئی چلنے والا زمین کے اندر دابا کس کو کہتے جی ماں یا دبو زمین پہ چلنے والا تو فی الض یہ صفت کاشفا ہے اس کی نہیں کوئی چلنے والا زمین کے اندر اور نہ کوئی پرندہ جو کہ اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ مگر یہ بھی جماتے ہیں تمہاری طرح <coughs> یہ جماتے ہیں تمہاری طرح کیا ہماری طرح وہ بھی مولوی ہیں کیا مشہور ہونے میں دیکھ لو یہ جماتے ہیں تمہاری طرح مشہور ہونے میں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے یوم میں حشر نہیں ہوگا تو اس میں ہم ماشور ہوں گے یا نہیں اٹھیں گے نا تو وہ بھی معشور ہوں گے مگر جماتے ہیں تمہاری طرح کس بات میں محسور ہونے میں اور یو شارون پڑا ہے کئی دفعہ اللہ کے آگے ہی کٹھے ہوں گے اٹھائے جائیں گے یہ اس لیے فرمایا کہ یہ دلیل تاکید ہے ایک قریب والی بات کی وا یا باسم ہے نہیں ان مردوں کو اللہ تعالی اٹھائے گا جیسے کن کو اٹھائے گا دا با تور ان کو بھی اللہ قیامت میں جمع کرے گا جماتے ہیں ماشور ہونے میں نئی کوتا ہی کی ہم نے لوح محفوظ کے اندر کسی چیز کی یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی گئی ہیں یا نہیں لکھی گئی ہیں نا پھر اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے یہ ماشور ہونا آ گیا ولہدین قبضہ بوزاج جو لوگ جٹھلاتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ وہ بہرے بھی ہیں حق سے اندھے بھی ہیں اور کفر و شیر کے اندھیروں میں بھی پڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کرتا ہے سرار مستقیم پہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ سے دعا کرو ہدایت کی کل آرائتا قوم دلی لکڑی اطرافی نمبر آٹھ دلی اکلی اطرافی نمبر آٹھ ایک نحوی نقطہ آپ کی خدمت میں میں عرض کر دوں وہ کیا ہے جی اے آرائتا قوم کو دیکھ رہے ہو اے حمزہ استفان کا ہے رائے تیل فائل ہے یا نہیں ٹھیک اور تاج میر فعل کا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی نحوی کیا کہتے ہیں زمیر فیل کا ہے نا تا اس کی تاکید کے لیے حرف خطاب لاتے ہیں وہ زمیر نہیں ہوتا اسم نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے حرف ہوتا ہے آ تا کا رائے تا فیل ب ہے اور تا کیا ہے ضمیر ہے زمیر کیا ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں اور آگے جو کا ہے نا آرائے تا کا یہ زمیر ہے یا خطاب ہے پتاب ہے کس کی تاکیب کے لیے رہ گیا ضمیر کی تاکیب اب اگر ایک آدمی ہو تو آ رہا تھا کا کہیں گے دو ہوں تو آ رہے تھا کما بہت ہوں تو آ رہا تھا کمبھ یہ آ رہا تھا کم ہے اب یہ نوی تاکی آپ کے سامنے آ گئی کہ آ رہا تھا فیل فائل ہے لیکن کمبھ کو اس کے ساتھ تعلق نہیں یہ ضمیر شمیر نہیں کیا ہے حرف کتاب ہے اس کے لیے کوئی معلومینال نہیں ہے ترقیم میں اس کو نہ لایا کرو سمجھی بات اچھا ارحتا کا لفظی معنی ہے کیا دیکھا ہے تو نے اگر دیکھا ہے تو خبر دو اگر دیکھا ہے تو کیا تو یہ مانا جو کہتے ہیں نا خبر دو یہ لازمی مانا ہے کیا ہے تو آ کم کا مانا کیا کر رہے ہیں ہم آپ فرما دیجئے خبر دو تم اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا آ جائے قیامت کیا غیر اللہ کو پکارو گے پکارو گے بھی غیر اللہ کو اس قیامت میں غیر اللہ تو بھول جائے اگر ہو تم سچے بلکہ خاص اس کو پکارتے ہو عذاب کے وقت بس کھول دیتے اللہ تعالی اس مصیبت کو کہ پکارتے ہو اس اللہ کو الہ ہے اس مصیبت کی طرف اس مصیبت کی طرف اس کو کھولنے کے لیے انشاء اگر چاہتا ہے اللہ کھول دیتا ہے تو مشکل کشا کون ہوا اللہ اور بھول جاتے ان معبودوں کو جن کو شریف ٹھہراتے ہو بالک دار تخویف دنیاوی ابھی تھوڑی دیر میں ختم کریں گے آپ دل بد بہت تو صاحب بالک دار سخبی دنیاوی یہ بھی تحقیق آپ کے سامنے آ گئی آ رہا تھا کم کی جی یہ میں نے بہت کتابیں چھان بین کے تاقی کرتا ہوں میرے دل میں بھی سواس ہوتا ہے نہ بھی لحاظ سے بہت واہ لگاتار البتہ رسول بھیجا ہم نے ترا کے پھیل ہے پاکزہ یہاں عبارت کون سی مقدر ہے پزاب لیا وہ خزنہ بلباسا کہ جو ہے نا یہ مرت اب تقزیب پہ ہوگا یا ارسار پہ ہوگا تو خا قزب مقدر کرو بھئی رسول بھیجنے تو اللہ کی رحمت ہے لیکن انہوں نے تقزیب جب کی تو اس کے اوپر عذاب آیا خواہ قزب کا فا انہوں نے جٹھلایا بس پکڑا ہم نے ان کو ساتھ تنگ دستی کے اور بیماری کے یہ چھوٹا چھوٹا عذاب ہے یا بڑا چھوٹا عذاب تنگ دستی اور بیماری تاکہ تو وہ گڑ گڑائیں آج ہی کریں اللہ کے حضور آج زی کریں ہی کرے فلولا جا با سنا یہ تجر دیکھ رہے ہو لولا تجر پہ داخل ہوگا لولا کس پہ داخل ہوگا جی اب مانا یوں کریں گے پس کیوں نہ آج آجی کی انہوں نے جب کہ آیا ان کے پاس ہمارا عذاب اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا آج جی کرتے لیکن آج جی کی ان کے دل کیا ہو گئے سیلاب آتے ہیں اب بھی آیا ہے سیلاب تو پہلے سیلاب آیا تھا کسی زمانے میں تو ہمیں ساتھیوں نے کہا افسوس یہ ہے کہ سیلاب میں گرے ہوئے ہیں لوگ ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں شرم و حیا ختم ہو گئی عذاب میں ہے گھیرا ہے پانی کا لیکن ٹیلے کے بیٹھے ہوئے رو نہیں رہے معافی نہیں مانگ رہے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی کا دماغ پھر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں آج بھی تو نہ کے وقت بھی یہ لوگ آجی نہیں کرتے لیکن سخت ہو گیا جاتے ان کے اور مزین کر دیا واسطے ان کے شیطان نے ان مالوں کو جو بادام معلوم تو پہلے تو اللہ تعالی کیا دیتے ہیں جی چھوٹا چھوٹا عذاب تاکہ سمجھ جائے جب چھوٹے عذاب پہ وہ نہیں سمجھتے تو اللہ تعالی ڈھیلا رسا دے دیتے ہیں کیا ڈھیلا رسا بول دیتے کھاؤ پیو پھر عذاب نہیں آتا سمجھے پھر جب فخر میں آتے ہیں کہتے ہو کہ کوئی عذاب شذاب نہیں کوئی اتفاق کے زمانہ تھا خے عذاب نہیں اکڑ تکڑ جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و وطار یقم سخت عذاب دے دیتے ہیں تو مغرور برہل میں خدا دیر گیرا سخت گیرا دیکھو جی فلم نسو زب کے روپے یہاں پہنچ گئے کہ سنلہ اللہ لکھو اللہ کا طریقہ ہے یہی استدرات پر جب بھلا دیا انہوں نے اس چیز کو کہ نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے ایمان و اتاد ان کو نصیحت ایمان و اطاط کی بلا دیا تو کھول دیا ہم نے ان کا دروازے ہر چیز کے بدے کرو یہاں تک کہ جب اترا گئے فارحو کا منع اکڑ گئے دونوں مانے ہیں خوش ہوئے بھی خوش ہوئے یہ مانا بھی ہے لیکن مناسب مانا زیادہ کیا ہے اطرا گئے اکڑ گئے ساتھ ان چیزوں کے دیے گئے تو گرفت کی ہم نے ان کو اچانک پچ اچانک وہ نا, امید ہونے نا امید ہو کے تباہ ہو جائے پکوتے جڑ ظالم کی, کی جب جڑ کاٹی جائے تو الحمدللہ پڑھو گے یا نہیں وہ کس کی جڑ کاٹی جائے الحمدللہ پڑھو گے امریکہ کی, کی؟ کیسے کی؟ جڑ کاٹی جائے تو کیا پڑھو رب العالمین اے میرے مشکل کشا حاجت ربا پر وردگار کرتبہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بہار آمین کہہ رہے تو <ساس> الحمدللہ پڑھنا چاہیے ظالمی کی جڑ نکالے گی کل آ ہے تم دری لکڑی نمبر نو آپ فرما دیجئے خبر دو تو اگر لے لے اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی کو بعض حضرات مانا کرتے ہیں لے لے اللہ تمہارے کانوں کو بھئی کان تو کھڑے ہوئے ہیں ختم کیا ہوتی ہے شنوائی جو اس کے اندر طاقت جائے قوت سامیہ اگر لے لے اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی کو اور تمہاری دینائیوں کو موہر لگا دو تمہارے دلوں پہ کون معبود ہے سوال لا کے لائے گا تمہارے پاس یہ ہے کوئی معلوم لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ مولی خان کا مرید ہے وہ مداح آل حضرت کتاب ہے اس میں لکھتا ہے کان بھی, بھی, دی بھی دیا جو کچھ دیا تحمد رضا کان بھی رضا نے دی ہے اس نے دی ہیں دل بھی کہ احمد رضا ہوتا تو کان بھی آنکھیں بھی بھی دی دل بھی دیا جو کچھ دیا تو نے دیا احمد رضا تو اتنا بھولوا ہے کہ یہ چیزیں کون دے رہا ہے اللہ کا دے رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی معبود نہیں جو لے آئے وہ کہتے ہیں دیکھ تو کیسے بیان کرتے ہیں ہم آیاد کو پھر وہ پھر جاتے ہیں جاستے ہو منا پھر جاتے ہیں ہم مختلف طریقے کل آ رہے تک دلیل نمبر آٹھ دلیل نمبر آٹھ کیا تھی وہ جہاں میں نے لاوی تاکی کی تھی کل آ رہے تا کم ان عذاب اللہ وہی تھی نہیں اس کو دیکھ وہ وہی ہے یا نہیں کل آ رہے تک ان اتا عذاب اللہ اسی کا یادہ ہے یادہ دلیل نمبر آٹھ آ جائے اللہ کا ذا اچانک اور جہر تن یا ظاہر ظہور میں یا دفاح جزا معروف ہے اچانک آ جائے یا بالکل ظاہر ظہور تمہیں نظر آ رہا ہو تو جزا اس کی کیا معذوف ہے آ, کون اس کو دفع کر سکتا ہے نئی ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ صورت میں وما ماں نرسر مقصد بے سات رسول رسولوں کے بھیجنے سے یہ مقصد ہے رسول نہ مختار قل ہوتے ہیں نہ عذاب ان کے اختیار میں ہے وہ عذاب لاتے ہیں یا عذاب سے ڈراتے ہیں مقصد بے صدر رسول نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے عذاب سے ڈرانے والے پن آ من آ انجام مستفی جو مان لاتا ہے سلاح کرتا ہے فلاں ولادن ولدین قبضہ بو انجام ماہرومی اور جو لوگ جٹھلاتے ہماری ایتوں کے ساتھ پہنچے گا ان کو عذاب بس اب اس کے نا فرمانی کرتا ہے کلّا کو لڑکوں یہ ازالہ شبو بھی ہے اور منصا رسالت کی حقیقت بھی ہے ازالہ شبو اور منصا رسالت کی حقیقت بھائی منصا بیرسالہ جس کو ملتا ہے وہ کیا وہ عالم الغائب ہوتا ہے کیا نہ مختار کل نہ عالم الغائب ہوتا ہے اور اضالا شبو بھی ہے کافر کہتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو عالم الغائب ہو اور نور ہو یہ لفظ کون کہتے تھے کافر کہتے تھے کہ نبی کیا ہو مختار کل ہو عالم الغیب ہو نور ہو آج کل بیتی لوگ یہ کہتے ہیں یا نہیں تو اللہ نے تربیت کر دی شو آپ فرما دیجئے نہیں کہتا میں تمہیں کہ نزدیک میرے اللہ کے خزانے ہیں یعنی میں مختار قل بھی نہیں اور نہیں جانتا میں کہ اس کو غیب دان بھی نہیں اور نہیں کہتا میں تم کو کہ ان ملک میں نور ہوں میں نور بھی نہیں وہ فیصلہ ہو گیا تینوں مت ان اتاب اتباہ کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ترا میرے کل حل یاستیر یہ بھی زالہ شبہ ہے سوال ہوتا تھا کہ جب نبی نہ مختار کو ہے نہ عالم الغیب ہے نہ نور ہے وہ پھر ہماری طرح ہوا کیا ہوا پھر نبی کا غیر نبی کا کیا فرق ہے فرمایا فرق ہے نبی جو ہے وہ بصیر ہے اور تم کیا ہو اندے ہو اے کافر تم کیا ہو اندھے ہو اے. ازالہ شبو آپ فرمادی کا برابر ہے اندا اور بصیر لہذا ایمان لاؤ نبی کے قدموں پڑے ہوئے بسارت حاصل ہوگی لیکن نبی کے مقام کو تو کوئی نہیں پا سکتا اب فلاطر پسنی غور و فکر کرتے اندک کے پیش تو گفتگم ہمیں دل ترسی دم دلادور ہمارے دل دل ہیں لیکن کیا ہو جائے الحمد للہ اللہ یا رحم اللہ رحم اللہ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 ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص جب کہ شہید اسلام کی تصانی آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز ایمائے کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب بیان سید البشر من لقد نبر القمر